الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسول الله على سيدنا الرسول وخاتم البريه محمد المصطفى عن الضيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموافهم لأن لهم الرجل يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون عليه حقا في الدورات وللجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الخوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا سلک شوق نالو چیو سلاد سلام علیکم یا یا جنا درو شریف آشیواد بڑو باقی سلا دو سلا میری نمی والا آل یا وا یا قلوب المؤمنین صاحب صدر حضرت صاحب لادامیہ محمد ابو بکر صاحب دیگر مسلمان السلام علیکم محفل دیل سلسلہ تخسی و دستار بندی خاص جناب کاری محمد مشتاق امر صاحب کے تمام خاط پذیر ہے ذوالف سامنے جب تک اللہ تعالی جللہ شان و ہو دیرادہ مبارک ہویا عظمت قرآن کے حوالے نال سن بات کرانگا اللہ جل شان ہو بندہ ناچیز دے دل, دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو معفو فرماوے نفس اور شیطان دے فتنہات تو بچا عطا فرمالو رزان گرامی ریک لگا ہوا خالق کائنات والا نے سید المبیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کتاب مجید عطا فرمائی اس کی عزمت اور قدرے میں وطن بڑی قیمتی شاید دا ہے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 جان بھی بڑی قیمتی ہوں یہ بچاؤ اگلے جتنا مال خرچ ہوگی وہ لا چڑھتے ہیں تاکہ ساری جان بچ اور جان تو ود سیا بندیاں کی نظر چت ہوندی ہے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 کام وطن چڈنے کی ضرورت پی جائے تو وطن بھی چھڈنا پی جال بھی وارنا فرض ہو جان بھی دینی فرض ہو جاتی ہے تاکہ قسط وارنا بھی فرض ہو جاتا ہے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 تاکہ غفلت نہ آ جائے سو نہ جاؤ کیونکہ تصا لوگ فلم وہ پسند کرتے جی دے مار تھاڑ زیادہ ہوا وطن بھی چھڑنا ہے مال بھی وارنا ہے جان بھی وارنی پیتی ہے اور عزت بھی قربان کرنی پی میرے خیال نہیں آخری میرےفاق نہیں کرنا چنگے کیمت کو ساری جان جاتی کچھ سوکھا جہ کم دس بخشیچن دس تے پاس لے چڑیا لیکن سونے میں سامنے حقیقت بیان کر کے گا ہی قرآن اور حدیث کا نچوڑ تیرے سامنے بیان گا میں تین جنت نہیں آیا میں صرف جنت دا راہ آیا جنت میرے اپنے پتہ کو نہیں میں جنت جانا ہے کہ نہیں جانا تیرے واسطے میں فتوا جنت دیا میں صرف راہ دسنا اللہ دے قرآن اور مستفا دے فرمان دے مطابق آ خوشبان اللہ تو ہن قرآن کی عزمت وطن بھی چڑنا پہ چڈنا پہ جائے اس دی وجہ کہ قرآن خالی الفاظ دا نام نہیں جا سمجھے خالی الفاظ دا نام قرآن ہے وہ تو بئی ہے قرآن الفاظ اور معانی دونوں کا نام الفاظ الفاظ سے کپڑے کے برچ وحدہ شریق مولا نے جڑے مانے نے چھپا کے رکھے نے وہ مانے نال رڑاؤ گے تو پھر اللہ دا قرآن آکھیا جائے جہے مانے نے وہ اپنے سمن کے اندر اللہ کے احکام رکھ دے نے اللہ دے احکام کام رکھتے ہیں جیڑی ضرورت گل سمجھا وطن چھنے دی ضرورت قرآن دے الفاظ واسطے نہیں آن دی وطن چڈنے دی ضرورت قرآن کے الفاظ واسطے نہیں وطن, وطن تو بعد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 اللہ دے مانے اور احکام کے پہرا دس ساریا ضرورت پیش آ سید المبیا صلی اللہ تعالی وسلم سانو قرآن دے گئے جیڑا قرآن الفاظ دے نال ماننے بھی رکھتا ہے اصل و مانے ہی تو ہیں نو ایس دنیا کے جہان اللہ دی مرضی والی زندگی اتا فرما کیونکہ بندے دی فطرت چہ رچیا کہ جی ڈر نے میں بھی بے قاعدہ آزاد پھراں خال کے کائنات کی مرضی بندہ میرا آزاد نہ پھرے دنگران وانگو ڈگر تے ڈنگر وچ بڑا فرق انسان احکام دی قید کے احکام دی ہن اون احکام دی قیمت اور عظمت سمجھ کائنات کے کلام مجید تو اس عزمت نو بیان کر لگا ذرا آخ سبحان اللہ لکھ کے کہنا جلا والا شاد فرما جانے ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ ان اللہ <سؤال> اشترا من المؤمنین انفوسہم و اموالہم بیان لہم الجنہ یقادلون فی سبیل اللہ و یقدلون و یقدلون مین اللہ ملری بایا تم بے رال فوز الحی اللہ ہے بے شک میں خرید کر لیا ہے ایمان والوں تو انہوں دے دے کی جانا نالا نیا مولا کریم کہڑی شہلے خریدتا فرمایا بے ان لہم الجنہ وضاحت اسے قرآن آیت پڑی پڑھیے جہیں قرآن دیا دستار بندیاں کی گئی نے اللہ فرما یو اللہ دون کام جد لڑنا ہے، پھر مارنا بھی مریچنا بھی اے اللہ فرما و من آن ال किताबों ने किताबों वादे लिखे ने्ला वाहद शरीक मौला सौदा कर वाला जे गवाह जड़े बने ने कब्जामन जड़े बने ने गवाह जड़े बने ने महबूबे खुदा ने اور جڑیاں کتاباں لکھیاں گئیاں دستاویز لکھیاں گئیاں قربان جاوا ہے جی نے اللہ فرما ہے وہ ایک انجیل دے اندر میں لکھیا ایک دے اندر لکھیا تیجا اللہ نے قرآن دے اندر لکھیا دے وعدے رب سونے نے کیتے نے و ہی اللہ دا ہون میرے ناڑ کیتے پورے کرے گا, گا میا پیا بھی شرو بے, بے تم وہ جڑا سودا میرے جی اس سودے دے خوش ہو جاو, جاو جانا دے کے سودے خوش ہو جاوس سراسر فیدہ ہی فیدہ جے ایسا سودا ہے جسر کھا کا آ سکتا ہی نہیں ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ الفاظ نے ایک مانے نے شیرے ربانی جہا تیار ہوں گا جی توجہ رکھنا شیرے ربانی جڑے تیار ہوں وہ اللہ کے قرآن کے لفظ نہیں خالی بلکہ مانیہ کے تیار ہوں اللہ د قرآن مانیہ شیر ربانی بنتے ہیں اللہ دے قرآن فرید بنتے نے اللہ د قرآن حسین بنتے نے اللہ کے دے قرآن دانے دے نال حضرت عمر بن خطاب جیسے آدل بادشاہ بنتے نے قربان جاواں اللہ کے دے قرآن دے دے نال حضرت خالد بن ولید جیسے مجاہد غازی تیار نے گلجھیا جے ذرا میری گل تے پہنچنا تے پھر جا کے پتہ لگنا میں ہاں جی, شریک مولا نے یہ سڈے قرآن کی قیمت ویک ہاں یہ جی, وطن قربان کرنا پہنا جے میں پاکستان کی گل نہیں کرتا یہ مکے مدینے جیسا وطن بھی وارنا پہ جانا جے Oh, جائے گا اللہ واسطے رب دکام پی جائے ہی حضرت سید نہ سدھی کے اکبر دی اللہ تالا آل ویخ لے ہاجی حضور سرکار دے صحابہ دل ویخ لے حضرت سیدنا نہ سدھی کے اکبر دی اللہ تعالی جانے ہالے ہالے اترتا ہالے قرآن کے نزول کی ابتدار سی حضرت سیدنا نہ سپی کے اکبر اللہ تعالیٰ انو سرکار حجی قربان اپنو ندو جناب مانیہ امل کیا قرآن نے جناب حضرت کو امتحان لیا ہے قرآن تے جناب پڑھنا چڈ دے ہی قرآن تکام چڈ دے نئی تے تے نہیں سکنا ہے وطن چڈ دے مکہ چڈ دے حضرت سید نہ اکبر صدقے کے خالص ایمان والے کو اکبر سرکار نے فرمایا وہ یارو کسا جناب ایک مکے کی گل کرتے جے اصل لکھ مکے وار دئیے کملی والے سرکار دے دی پی کئی نو پتر لٹا کے مارا جا جی پیا کئی جناب انگار کے سزا جی کپڑے سزا لے رہے نے حضرت سید حضرت سدھی صدیق اکبر اللہ تعالی آپ سرکار فرما نے یار سانو مکے کا وطن پیارا نہیں سانو نبی دین قرآن پیارا دے یہ نہیں چطن چاہے اللہ دیا بندا ਸੀ ایک شخص ہبشے رہن والا مکے والی سی ادرت سی اکبر کا بھی ملن والا لگا پتھر کدھر چلیا ہے آ فرما نے یار آ مینو اپنے وطن والے اپنے نہیں چلن دین دے اللہ دے قرآن تے مانے دے دے کے مانے عمل نہیں کروک دینا میں جناب مرضی بن گئی ہے شخص نو ترس آ گیا کہ بو بکر تیرے رنگا شخص ہوے ہو ہاں جی تیرے رنگا جڑا غریبان کا خیال رکھن والا ہے ہاں جی مسکینا دمدرد ہے دکھیاں دمدرد ہے کم آن والا شخص ہے وہ چڈ کے مکہ دے گل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 कह दे अगर इतने रखना चाहना वे अल्लाह कुरान पढ़ना छे जबान उच आवाज नरबी ने समझते माने समझते चोट बजती है जी वह अपना दीन बदल के दे, दीन प्या वास दे दे शर्त रख ली एहसा इबादत करे अपने घर के अंदर करेन काबे एनू जनाब मक्के काफर कदी असाई इबादत नहीं करे समान काफिर ने दी अजीब अदरत नगर अपने घर के अंदर चले गए आपने जाके सोचा के रब देर अंदर काबे के अंदर इबादत नहीं करते अस अपने घर के अंदर ही मौला का घर बना लेंगे سڈا ایک دم سجنی او یارہ لکھی دم ویری اص ایک دے مارے مرتے گویا ایک دے پچھے اُسی جنم گوائیا چور بنے multimassal Çayir Gemassal New pid atheist oso читaju theirnoc way the last word 23 Geserlik mailhe 183offs, вик assist民 dimaker have almost 50% doctor, near 1070, and Sunday. The edit. The Nossa U.S.S.S.T.I.S.S.T.S.P.s charted. 2.0 Majir Medisla wag pel经ain. There are also the number one student. If contraband childhood. The first one is Jackie Arah tibbullet. Mas summit when they are Student model. The owner says he has been ondırset. The najmieh here with death. My God for number 1. It's the one including move 3 of the world as a matter could. It's the size for the word for the Lord. It is AADMEng. It is. So it has a term. The valor says all. It is Drake. It's a Attention. The air ने मैं अपने मौला घर बना राख ना सुभान अला बब दा खर रब का बंदा ते रब दा ते रब दा ते रब दा तो रबदा खर ए दोवे लाजे मलजूम जे एक दूजे तो दूर नहीं होंदे हां अजकल मिसाल बनिया फिर दया ने मौलवी की दौड़ मसीद दी कर सड़के जावा मुसलिया तो اے مسلمان کتنے رہ گئے مسل رہ گئے جہے آندے نے میری دوڑ مسیح تک میں تو یاد رکھو میرے آگوں مسیت تو مسیت ولے صدیق اکبر نے بھی مسیت نال ہی جرانہ پایا گل سمجھ آئی آخو نا سبح اللہ دی مسیحت کی کر میں کیا مجھے لاکھ ملن یہو جہ میں آ لاکھ ملن کسے دی دوڑ مسجد تک یہ مسجد تو مولا تک کہ وہ شیرے ربا نہیں دوڑ جناب سین سین لند تک جیسے بنتے ہیں سونے سیدی کے اکبر تو جن اپنے گھر کے اندر مولا کا گھر بنا لیا سی ادی رات ہوں سی کے اٹھ کے کھلو جاتے ہیں کہ رات او بے دردانو یارا نیت پیاری آوے او درد مندانو یاد سجی یارا ستیا جگ خدا کرے جے قوم جاگ پوے خدا کرے قوم جاگ پہ قربان جاوا جاگتا بندہ جل جاگتا ہو جاگتا ہوا تو جاگتے تو سارے پہ جاگتے سارا زمانہ جاگن کے کافر بھی پیا جاگتا ہے پر اللہ نے کافر نو نردہ آخر آخمنٹ نا آخر زندہ فرمایا فرما مار پیا کرنا حضرت سیدنا صدیق اکبر گھر کے اندر ادی رات نوٹ پے اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دے ہلی ہولی آہستہ آہستہ वेड़े दिन दर आवाज जाती है बार नहीं जाती सिद्धि के पर सरकार कई दिन इसे तरह अपने आप से काबू रख्या है पर झोली पा अंगार मोहम्मद झोली पति कोई बचा ना सके ईशिकाम शिका ते दरिया यारा कौन छुपाए तकेशाम शिका दरिया वारा कौन छुपाए डके शिका मुशिका ते दरिया वे कौन छुपाए डे सि के अकबर दे को इशकाया कह लगा सि क्यों कुरान हौली प्या पढ़ना है धरती मौला दी धरती मौला दी कुरान भी मौला दू बंदा भी मौला दिखे हौली हौली क्यों कुरान प्या पढ़ना है सोने ने आवाज चुक दी गल वेखी जाएगी जड़ी बनेगी قرآن کے مانے والا سی خالی الفاظ والا نہیں حافظ قرآن ہو رہے پر محافے کے قرآن شکی خدا و حد شریک مولا دی حضرت پر جدو چک دیتی ادھی رام دے مکے دیا بڑیاں بندے جدو کن چوال پیبانے سمجھتے سن پھر انچیا جی مکنا تیس و چارے پاسے کند کن آن کن لا کے کلور ہے कोई बच्चा न सके ईशिकामशिका दे दरिया यारा कौन छुपा धक्के मुशिक छुपाए डके सिद्धू अकबर दे कोल इशकाया कह लगा सिद्धी क्यों कुरान हौली प्या पढ़ना है धरती मौलादी दी धरती मौला दी। कुरान भी मौला तू बंदा भी मौला दा ہولی ہولی کیوں قران پیا پڑنے سونے نے آواز چک دی وی جائے گی جڑی بنے گی ایک قرآن کے مانے والا سی خالی الفاظ والا نہیں سی حافظ قرآن ہو رہے پر محافظ قرآن محافظ خدا اولا شریک مولا دی حضرت جدو دیتی دا لائے مکہ دیاں دے بندے ربر قرآن کی ماہجے سن کچیا جی لویا مکنا تیس وے چارے پاسے کند آ کن لا کے کلو رہے نے اللہ کے قرآن پہ سنتے کئی دل بدل بدلتے سد کے جا اس قرآن پڑھ والے تو جڑا قرآن پڑھتا ہے دلان دی حالت تبدیل کر کے رکھ سڑتا ہے اس قرآن دے گھر تو سد کے یا نیبے پڑھن والے گھر تو قربان جاو قربان جاواں جدو سرکار بڑک جی جناب رات اپنی گزار لئی ابو جہل جہالور پتہ لگیا جی پریشان ہو گئے یہ روکا سی اے باز نہیں آیا پھر بندے تے بڑھیا مسلمان کروئے ہاں پھر جناب اللہ دیا بندیاں مومن دی نشانی کے یاد رکھنا مومن شکڑا نہیں ہوں مومن انجر ہوں گی سمجھ لگی مومن دوجے ہے آپ نہیں کھچا دا ایمان دا کندا ہویا گا خدا دی قسم مومن میکنا تیس ہوندا. کی ہوندا ہے کی ہے ہاں اس زمانے نونے پچھے لا لینا ہے انگل پڑھنا اگریزاں مسلمان کرن دی خاطر تو پھر خود ہی مسلمان نہ لوگ اگریزاں پیچھے تر پوے سمجھ لو اے یہ پہلی اے مون مومن, مومن سی جڑا شیر ربانی سی खो तबाह उठा के वेख कुरबान जावान सही कुरबान जावा सो मोहमिन दिशानी जे हाजी मोहमेन कदी छकड़ा नहीं जे बनता छकड़ा बन भी जाए پھر اس انجن دے پیچھے لگتا ہے جڑا مدینے اوہ جانا او جا انجن وہ نال موم نہیں لگتا جہرا روخ لندن والے پاسے ہوگی مینو قسم و دلا شریف کی ادھر ویس تو جو فرما تلا مکبال کلندر لاہور ہی فرما نے آکھنا سبحان اللہ لندر لاہوری فرماؤں میں خیران کر سکا مجھے جلوہ دان سے فرنگ خیران کر سکا مجھے جلوہ دان سے فرنگ کیوں سرما ہے میں آنکھ کا خا کے مدی یا رسول اللہ یار سندر سچار قربان جاوا توجہ فرمان لا دیا بندے ہمار پیا کرنا ادھر توجہ کر سونے سدھی کے اکبر دے کھولتے نہیں گئے سوتے نہیں گیا ڈٹ کے سبحان اللہ میں روزانہ بولنا ہوں تھکے تب سفر بھی میں کرنا ہوں دا ہے خدا دیا بندہ دیاب توجہ فرما کرنا ہوں سونے صدیق اکبر اللہ تالا نو سو کافر بلا لیا ابو کھن لگائے لگا زمان تینوں بلاو ایک دکنا آیا ہوں آدھا وی گل تو پھر گیا ماہدہ ہوا سی تو اچا نہیں پڑھنا پھر سڈے بندے کچی جا رہے آجے حضرت سی ابر اب پھر کیوں کہ اپنی گل تو آفر نے جا تری زمانتیں میں نو قبول نہیں نو اکو واہد شریق کی حمایت کافی اے آپ چپ نہیں کر سکتے اپنے دین نو جی میں آئے گا قرآن میں ظاہر کر کے پڑھا گے توجہ فرما حضرت سدھی کے اکبر جناب آپ سرکار قرآن پڑھتے جا رہے ہیں بازار قرآن پڑھتے جا رہے نے پچھو رہے حضرت اکبر دی اللہ سرکار قربان اللہ دی بار بھی ہے بندے بھی تیرے نے قرآن بھی ترا ہے نہیں پیاکھنا ہے صدقے جا مولا تیرے حوصلے تو وہ خدا دیا بندے میرے مستفا کریب یار وطن مکے جیسا بھی قربان کیتا ہی متن مدینے جیسا بھی قربان کیتا ہی کیا سویرے کا ٹائم گل توجہ سننا مشکات کی حدیث ہے صبح دا ٹائم ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ دے کچھ بندیا نسا سویرے سورے فلانے پاسے جانا جہاد دی خاطر مدینے چڑھ کے باہر جنا سو حضور سرکار دستا مبارک فوجیاں مجاہدوں کا ٹولا مدیو باہر تر پیا تھوڑا مدیو باہر جا کے ایک صحابی جڑا ان سپا سالار سی او دے دل سل خیالو ہوا میں سونے نبی دے پیچھے سویرے دی نماز پڑھیا وا کی کریا کری شان سونے دے پیچھے نماز دے دچھے نماز پڑھ حضور دا یار آیا نماز پڑھنے باقی بیلی مدینے تو باہر بیٹھے نے نماز پڑھ کے جدو فارے گویا حضور نے پوچھا کی بنیا سونے اس واسطے آیا وا پچھے نماز سویرے دی پڑھ لو کوئی پتہ نہیں زندگی ساتھ یا نہ میرے آقا نے فرمایا ساڈے پیچھے دھامے نماز پڑھی پر نمبر لے گئے جڑے سڈے حکم سے مدینے تو باہر چلے گئے خدا دے بندے تو مدی مدینا کرنا سوکھا ہے مدینے والے مدی چھا شک تو اتنا لگ جائے آخ سبحان اللہ ہائے ہائے تلندر الاوری اللہ, اللہ میں گر ملک گرم ہاتھوں سجاتا ہے جائے اگر ملک ہاتھوں سجاتا سجاتا سو کہہ کہتے اگر ملک ہاتھوں سجاتا ہے اگر ملک ہاتھوں سجاتا ہے جائے کام حق سے نہ کر کرفائی سمجھ آ رہی نا گل تی جدید دور سے بیٹھے جی میں پرانے دین دا بندہ بیٹھے گل ہے تو بڑی مشکل جو سمجھ آ جائے جا کیونکہ تصا جدید اسلام جدید اسلام سے اسلام نو منن والا جی جڑا کملی والے چودہ سو سال پہلو دے گئے جدید اسلام آخر وطن بچا لے دین چڑ دے اسلام کی پرواہ نہ کر پر نبی پاک دا اسلام فرما ہے اگر جاتا اگر ملک تسا کہڑا اسلام من جدید کے قدیم بول صحیح. اے جدید اسلام کھور تو بچ کر جسلام جڑا یہودی دی پسند ہے کدیم اسلام ہے جڑا میرے آقا دی پسند ہے جہرا رب دی پسند ہے, ہے اگر ملک ہاتھوں ہو سجاتا ہے جمعے زبان ہے بولو اگر ملک ہاتھوں ہو سجاتا ہے اگر ملک ہاتھوں ہو سجاتا ہے جا تو کام حق سے کرفائی اللہ دیا بند وطن تو بعد مال مال بھی دن واسطے بارنا پہ وطن امام حسین چھڈیا ہے مدینے والا وطن کے حسینا کر بلا کھڑا ہے。قرآن دے عمل جو کیتا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ گونج چاہیے سبحان اللہ ودیا تین سان دی کی قدر مٹی سواہ ہو گیا کی بولی مان شریف اٹھا کے ویخ جدو حضرت آکو علیہ السلام دی ملاقات اپنے پتر حضرت یوسف علیہ السلام نہ ہوئی بھی سر درد حضرت یوسف فرما نے ابا جی پتا سی اصا اتنے جی نہ ملے اپنی اکثر رہے حدرت آپ بلے سلام پاپ جواب دے اور پترا میں اس واسطے نہیں روا رہا تیرے تو جیس واسطے روا رہا किरे तेरे तो दिन जुदा ना हो जावे जब जा तेरे तो दिन जुदा हो जामत तक क्या जुदाई रोंद रहा वहां किधरे तेरा दीन ना तेरे तो जुदा हो जाए खुदा वह दे शरीक मौलादी कसा में हजरत यूसुफ अल सलाम दर्द हजरत या कूब की होना है ولی دل چ درد ل نہیں ہوتا نا تو کبزا کرتی میاں شیرے ربانی رحمت اللہ لے سرکار آ سب ڈٹ ਨੇ آخنا اللہ نے ایک پتر دتا ایک پتر رب نے دتا ساپیا چک لیا آیا مولا جی میرا پتر تیرے نبی کا فرما بردار بنے گا اینو زندہ رکھ لے نہیں تین موت دے دے مینو یہو پتر نہیں چاہیے میری گود خالی گوارا ہے مگر ہلور دینا فرمانی گوارہ نہیں پتر پھر جان دے دیتی چھادیاں میاں صاحب نے دفنا دیتی خدا دی قسم بغیر پتروں ٹر گیا ہے है है. مگر ایک گوارا نہیں کیتا قرآن کے خلاف چلن والا پتر میرا ہوئے میں کیا متنوع منہ کی وھاؤنا رب نے ادر وی کلا دیا بندے میرے سونے محبوب سرکار کا ایک صاحبی آپ حضرت ابو کرسا دا ایک بیٹا قید ہو گیا ہے. روم والیاں نے قید کر لیا دا پتر نو. جنگ لڑ دیا لڑیا بیٹا قیدی ہو گیا باپ اسکلام نے چاہے پتر روم درد پیا دے اندر سینکڑے میلے کا سفر میرے حضور دا صحابی ہزور دس بھی باہر باہر باہر باہر باہر باہر دے با اسلام تسنا پیا <laughs> پر یاد رکھنا جنت جان دے راہ ہے مولوی والا اسلام جہاں تاٹے سے ایک روپیے کے پیچھے جنت دے چکا او مولوی کا اسلام جنت والا پاسا کوئی دے سکتا جہاں اللہ دا اسلام سچا جی بڑا کچھ لگتا ہے بڑا آ. میرے حضور دا صحابی अस्कलान पुत्र रू देंद्र आए कैदर काफर को पाप पां वक्ती नमाज दे जो नमाज का वक्त होना बाप ने कंध दे उड़ जाने उथों आवाज देनी ओ पुत्र नमाज का वेला हो गया اٹھ کے نماز پڑھ لے سینکڑے میلے کا سفارے پتر جان کی فکر نہیں پتر دین کی دی فکر لگی پی سدکے اتوں چڑھ کے آواز دے ادھر او اشکال جو آواز دہ سی دی دے سینکڑے میل دور کائنات ملا کہنا آواز دے پتر تی کر پہنچانی پتر نے جیل کے اندر پنج وقتی نماز ادا فرما نہ کوئی تار اے نہ کوئی فون اے بغیر کسے رابطے کو یہ دل دا رابطہ جڑیا کھڑا ہے अज पुत्रीन पासे चढ़ पवे दीन आसे अमल शुरू कर दे हाफे बन जा हार पवादे दीन तो चलना शुरू कर दे फिर लित्रां का हार पवा मां प्यो ना मुराद चंगा पला से पता नहीं पुत्र साडे बन कीगड़ी है فلانی شہر میں اور تعلق اچ کرو او پر چباؤ فلان کرو جا کسمان کہا مجھے کسما دریق محلہ کینافکا والے کام کی کھڑے جینوں قرآن دلفاظ پیارے ان قرآن دانے پیار رکھنا پیڈ تا جنت ملے گی گل سمجھ لگی میرے مستفا کریم وسلم سنا گل بولو تو سی نہیں گئے جڑے کرن والے بندے سنو, कر جا, कر سن وہ کر جان کر جہے سننے والے جو جی, وہی بہ ہے جی کی خیال ہے کچھ آر تو میرا جی تک کوئی چار گلا سنا ہی قربان جاوا میرے محبوب سرکار ایک صحابی حضرت عبداللہ بن بن حزافر اللہ تعالی کافراباد شام نے روح ماریا قید کر لیا ہے اور سب یار بےلی ہو پھڑے گئے بادشاہ نے جان سن لے جان پہ بار دے دے دین تو مگر اپنے جناب دا دامن نہیں پہ چڈتے ہزور دکام کا دمن نہیں پہ چڈتے ہاں جی بادشاہ نے پھڑ لیا لگا اپنا دین چڈ کی کرے گا ادھی بال شاید نا دا وہ اچھا کسا ترقی والے جبید مسلے سے نہیں سن جے آتے چلو ڈالر معاف ہوتے ہیں لکھ سانا تہوار مسلے پہ قسم خدا دی جا تین ڈالر کے پیچھوں ویچتا پھر کر اصا کسا دین تے گلی چڈنے آ گلی بنوا دے دین تیرا پتر نوکری لوا دے دی گیس لوا دے دی ہوا یہ ریڑھی کے اتنے پل فروٹ نے کدی این دے چڑھنا ہے کدی اُن دے چڑھنا ہے تے دن تو دا سی بادشاہ کہیں لگا اپنے دین چٹ جاو تدھی دنیا ادھی بادشاہ دیاں گا میرے محبوبدار صاحب ہی جب درا سن کے ہی تالا کر لے اور سن لوگ لے لے نبی ایک حکم تو پھر جا دا دٹ میں اپنے نبی ایک حکم تو جت دا جٹ نہیں پھراگا بادشاہیاں بادشاہ نوکر مار دیا گا قربان دیا تھی سخی سلطان کا وہ فرم آشک بنی ویارا اس کماوی دل رکھی گئے پہاڑا da-da-da-da باہ بہ تب جیو فرمان دیا بندے میرے حضور دا پینے جدو بعد شاہی نٹو کرم लच देंदन दे, दे सबदा तैन फलानी सीट दे देंगे दीन छुक्म दे, दे अड़िया कर भाई अड़ चंगी नहीं होती छे की थोड़ा जा फिर जा तेन पता नहीं मोस्ट ऑफ आकम तो थोड़ा फिरना दूर लै ज لالچ ਲਾਲਚ تیسرا لالچ دولت دا دن لالچ دگا میں اپنی تھی رکھنا وا تیرے ویاہ کر ਪਰ پر نبی ਦੀ تعلیم والا ਸੀ। وہ سکول دی تعلیم والا نہیں سی جا جی آ لندن کا بھی دگ جائے میرے جڑا بینک پیسہ رکھے آ کے لکھا لی لینا وا چلو زکات نہیں کتیچے گی <laughs> میرا تعلق فکا جا سے <laughs> ایک جدید مسلا میں پرانے مسلمان دی گل کرنا وا کلندر لاہوری علامہ اقبال فرما دیا ہاں یہ سچ کوہن رہتا ہوں میں آخنا سب مینو شیر پڑی آنا میں اللہ کے بندیا اس نے خیر کثیر کے لیے شرم کلیم کرتے کام کیا وہ داڑی منا اس واسطے ایک یہودیاں سمجھنیاں سن جاڑی رکھی ہوتی انہیں نیڑے لگنے دینا سی انہیں آگے دیا ماحول بھی کھانا خراب ہو جاتا پرا کروئے دجا اے جا سکولی ٹولا نا سکولی ٹولا یہ ترقی یافتہ جنوبی نے اس مڑ سو نہیں سی یہ نہنا لاؤ گے موڑ بھی پتا ترقی کی ہوتی اس چنگا میں گل مستفا نہیں کرا ہاں یہ سچ چشیم بل آل رہتا ہوں میں فرما نے میں تو نگاہ اپنی پورے دور تکھنا وا جدو پینٹ شرٹ وکالت کرتے سن جانا دوران پینٹ شرٹ پا کے آونا آنا جب آونا نا واپس تے اپنے خادم من علاقہ اقبال نے فرما وہ بہلی آ یار ہوں بندے والے کپڑے باندر والے لوا داندر لوا دے ہوں لو لیا بندے والے کپڑے ہوئے ہے جی باندر والے ہوا خود آ جنا یہ کپڑے کھانے جس میں سمجھ جڑا بھی قسم کر کے تاریخ پڑھ کے ویکو نا آدرت فاطل تعالیٰ نے فتح بریا فرمایا یہ پینٹ شرٹ انگریزوں نے ترکی فوج کو بطور سزا پہنائی تھی انہیں بطور سزا پہنائی سی مسلا بطور ترقی پائی تھا اگوں پچھو ہے ننگا کپڑا بھی ایسا سارا کچھ پیا دسے فائدہ کی اس کپڑے دا اور خدا اب اس واسطے ایک آیا می شیر ربانی دے کون آیا تر بولو تو پھر فقیر اللہ کے ڈر ہوتے وہ کپڑے پائی پھرے. یہی آپ نے فرمایا بے لیا کی کرنا ہے جی میں ڈپٹی ہوں اچھا کنی تنخواہ جی? ہے جی ہزار روپیہ کی پڑھایا جی بی آپ نے ایک چاند والی منہ فرمایا دس ہوئے اے تنخواہ تینو پل سراج کو لنگا لے گی جیچے ایمان ویچی پھرنا ایک قبر و بچا لے گی یہ دو تو چھڑا لے گی آدھا ضرور نہیں چانڈ میاں صاحب دی وہ اثر کی تا اگلے سال آیا تاڑی بھی رکھی آیا مسلمان بھی بڑے آیا سبحان اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ <laughs> فقیر دا کم ہے آخرت دی فکر دخرت دی ہاں اے سچے فقیر دی پیر طریقت رہبر شریعت دی نشانی ہے او وہ بہن والے نو دنیا تو نفرت ہو جائے گی آخرت دی الفت پیدا ہو جائے گی ہاں جنال جی نال نال نفرت دنیا دی نہیں ہوئی سگو الفت ہو گئی ہے پھر سمجھ گڑبڑے شریعت ہے راہ بڑے شریعت ادو ہی بن گئی جب دنیا تو نفرت کرے جیسے شیرے ربا نہیں کرتے سات قربان جاوا توجہ پھر مہامار پیا کرنا ہو. جدو سونے حضور دے یار نے یہ جی سچ سچی نے جدو پینٹ شرٹ وکالت دے سن جنہیں دوران پینٹ شرٹ پا کے کار جدو آنا نا واپس تے اپنے خادم نو اللہ اقبال نے فرما او میلی آ لیا یار ہوں بندے والے کپڑے تو باندر والے لوا دے باندر والے لوا دے لیا بندے والے کپڑے ہوئے باندر والے ہوا تو اذا خدا کا نا کپڑے کھانے جس بندے میں سمجھ جینٹ جڑیا پھر سمے چیو دیا جہانوں میں جڑیا پھر نہ موتر جوگا نہ کلو جوگا نہ بہن جوگا نہ مراد ازاب ہی خدا ہاں قسم خدا کی کر کے اللہ اور واقعی یہ بھی تاریخ پڑھ کے دیکھو نا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فتا بردیہ اس میں لکھا فرمایا یہ پینت شرط انگریزوں نے ترکی فوج کو بطور سزا پہنائی تھی انہاں پر بطور سزا پہنائی تھی مسلبت اور ترقی پائی تھ اها اگوں پچھو ننگا کپڑا بھی ایسا سارا کچھ پیاد کسے فائدہ کی اس کپڑے دا کا خدا دے دیا اس واسطے کہ آیا میا شیر ربانی دے ڈپٹی کون آیا میرا بولو تو سی پھر فقیر اللہ کے ڈر ہوتے کپڑے پائی پھر فری آپ نے فرمایا بے لیا کی کرنا ہے جی میں ڈپٹیاں اچھا کنی تنخواہ ہے جی ہزار روپیہ کی پڑیا جی بی آپ نے ایک چاند ماری منہ فرمایا یہ دس ہوئے یہ تنخواہ تینو پل سرات تو لنگا لے گی جیچے ایمان ویچی پھرنا ایک قبر وچوں بچا لے گی دو تو چھڑا لو جی آدھا نہیں چانڈ میا صاحب کی وہ اثر اگلے سال آیا تاڑی بھی رکھی آیا مسلمان بھی بنیا آیا فقیر دا کم ہے آخرت دی فکر جما آخرت دی, آخرت دی. ہاں یہ سچے فقی پیر تریقت رہبرے شریعت کی نشانی ہے وہ بہن والے نو دنیا تو نفرت ہو جائے گی آخرت دی الفت پیدا ہو جائے گی ہاں جی بہن نفرت دنیا کی نہیں ہوئی سگو الفت ہو گئی ہے تو پھر سمجھ لیا پیڑے تریقت گڑبڑ شریعت پر رحبر شریعت ادو ہی بن گئی جب دنیا تو نفرت کرے جیسے شیرے ربا نہیں کرتے سات بان توجہ ماما نے پیا کرنا ہو جدو سونے حضور دے یار نے بادشاہ مار دیتیشاہ موت واسطے تیار کروسی پہ لٹکایا میرا ہزور دےبی کے دے اتنے تیران بھی بارش دی پی ہوں پنیا تیر پاواں پا تیر پا وجدے نے میرے حضور دا صحابی اپنا تین نہیں پیا چڑ دا جان دخم پہ بادشاہ نے وزیریا پوچھ جے بدل جانا اے تینو لا لینیا بچا لینیا پھانسی تو ہزور یار جب دالے دا جان باقی شاہ لا لیا تیل دا کڑا کرم کرو کی گرم کرو ہے شہادت گئے قدم رکھنا لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا تھی انگلش کی کریے جی اگریزوں تعلق نہ رکھیے مرکا گے کتوں تاننا اسلام وہ مذہب ہے جی جان دینی دے پی جی جان مارنی پہ اتے ٹوکر رو دیا وا, واہ واہ واہ آسکا سد کے تیرے آسکا تو سدکی جڑا آشک ٹکر دا دے دان دی پرواہ نہیں رکھتے ان سدکے جاوا میرے حدور در دے جدو کڑاہجایا گیا رو لگ پڑے اترو نکلا بادشاہ نے وزیر نو پوچھیا پوچھا لگتا ماڑا پی گیا اپنا دین چڈو میرے لے آؤ پہلے دین تو چنوں ہوں جان بخشی کر دیا گے میرے ہزور دے صابی کا جواب سن آجا کا صحابی جاب دا ہے چلیا میں اس نہیں رویا मेरी जान कढ़ पई जाती है मैं इस वास्ते रोया वा میرے دل در حسرت من حسرت پیدا ہوئی ہے کریم میری ایک جان ہے جدو کڑاہ سڑ جاوے گی جان کتوں لیا گا تیرے نام تو وار گا یا مولا کاش جن میرے پنڈے کے اوتے والے اریا جان واری تیرے دین قربان کر چڈنا یار سو بلاشتی رسم کدیمی وہ کے آئی اے رسم قدیمی, قدیمی جلان جال مولن دے ہو ج ڈا گلا جخم نامو لے دور یو تو چا ڈالے گا سمجھ آئی اے میرے حضور دے قرآن کی عظمت جی ایمان لال دسو قرآن دے دی کتاب ہے سچ بولیا قرآن دے دی کوئی کتاب اس کتاب نے صدیق نو خلیفہ وقت بنایا انگلش پڑھے سر ہے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 فرمایا ہمارا ہمیں مستفا کا قرآن کافی ہے ہمیں فلسفہ جو مستفی دے کر گئے ہیں اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے قربان جا توجہ فرماؤ اس قرآن کی عظمت نو اس قرآن نے بادشاہ حضرت عمر بن خطاب جیسے تیار کیتے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 حضرت عثمان جیسے ذریع تیار کیے کوئی کمی ہے قرآن چمان نار گواہی بیا جی کو کمی ہے اچھا قرآن تیرہ سو سال ہر عوضہ. ہر عوضہ. واسطے بندے تیار کر کے اللہ دا قرآن دینا رہا ہے کرانزمت اچ کھی کھلیا ہے انگلش بک والا جڑا آ اٹنشن ستن اٹینشن سٹن دے کھوتے وانگوں لتان مارن کھوتے وگوں تلپیاں مار والے بےلی یہ بادشاہ تک وہ ل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 کہ وہ سارے عہدوں کے لیے شخصیات تیار کر کے دے سکتی ہے مگر قرآن چپراستی بھی, بھی نہیں بنا سکتا ایمان دال دس بھی تعظیم کی ہے کہ توہین کی ہے سب سچ بولیا ہے حضرت سکھ فاروق آزم اللہ پوچھنا قرآن کن پڑیا ہے جس آخر میں قرآن چوکھا پڑیا حضرت فاروق آزم نے انگلش کنی پڑیا ہے قرآن لکھ پڑیا ہوجا لے جی استا جائے وہ بندیا وے کافر نال کافر تیر ساڈے نا کی کھیلا پر کافر نے کی کھیل کلنڈر ایک بار لا اقبال فورماؤ دے یورپی کی غلامی پہ رضا مند ہوا رضامند یورپی کی غلامی پہ رضا مند ہوا تورپ کی غلامی پہ رضاماد ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپی سے نہیں ہے گل تو کھڑی کر گیا داری داڑی مناسی پر گل کھری کر گیا اس داری چنگا ہی ریا جا مانڈا مانڈا پا جاتا گل تو جرا گول مول کر کے پی ہے جا جارویں شریف کی کھیر کھائی دیے انج حق ہک بیٹھا ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق ہاں ہاں ہاں آخنا سبحان اللہ خدا دیا بندہ توجہ فرماؤ میرے قرآن کی عزمت وے بادشاہ قرآن بنا سن بنا قرآن والا مسیت چیزان والا بادشاہی دے کیوں جی سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں مجھے ہاں آگیاڑو آپ آخر ہے بھائی بکریا کا چروایا جڑا نا اس کا کی تعلقے بکری پاسے ضرور سوٹا چکی پھر منو قسم و دہلا شریف کی جب سیاست دیم سے جدا ہو کیا مطلب حکومت تین سے جدا ہو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 گوارا خدا واد شریک مولا بھی سمے توجہ فرماؤ میرا قرآن رب سونے دا جڑا تا ہو جائے حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ انو سرکار آپ ممبر رسولے تقریر پہ فرما سن تقریر فرماؤ دے سونے فارو کیا پہ گلاما نے فرمایاد آ گیا میرا باپ اونٹ پیا چار دا سی میں اپنے باپ دے کول گیا مینو باپ آخر ہے وہ او پتر اونٹاں کا خیال کھڑو روٹی کھا کے آ جانا میں اپنے اونٹاں دے خیال دے اندر کھلو گیا آپ فرما نے میں ایک اونٹ ऊट सा, सा, नहीं सामे गए महाराज कभी ऊट नहीं सर सामे जाते अब मुस्तफा ने कुरान दबी तरबीयत दरखतां अदी दुनिया के इंसान संभाल के बैठा वे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 خود سڑا ہوئے دوجا نو ٹھہرا ہوئے وہ جڑے جناب خود ٹھڑ کے چکر رکھتے ہیں خدا وا دلہ شریق مولا بھی کسمتہ تو ذرا سن لے اصا قرآن کے جلسے ضرور کرنے آ آفے دے قرآن ضرور بناؤنے آ مگر امریکہ چاہتا ہی پیا یاد رکھ لے تین سال دشمن بھی بیان کر دیا یہودی چاہتے ہیں انہیں قرآن پڑھن والے ہو سمجھ والے نہ مانے تو بے خبر ہوائیوں جناب حفظ نے زور رکھو تھی جناب اور قوم دور ہوئے نات نیڑے ہو جائے تھی تھان تھانے نات خانیاں خود جناب جی یورپ دے اندر نت خانیاں دہفل ہوں حسن کار دے مقابلے آتے نے مگر دشمن یاد رکھ لاستے گوارا نے مگر مستفا نظام گوارا نہیں تھی جناب مسلمان خدا دے قرآن دے قانون کی گل کر جان مگر حضور دا حکم نہیں چڑ سکتے حضور دا قرآن نہیں چھوڑ سکتے اچھا سکولوں دے اندر پیدر گئے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 ست پشت بخشوا آ جائے کنیا میں کیا سویا سات کشت کی پہلی گل ہریش میں نہیں پڑھی صرف دس بندے کا ہاتھ قرآن واسطے آیا کمبے کے دس بندے بخشو جائے گا تو میں کیا وہ بھی ادو ہی بخشوے گا جدو سائی ہو رہی آپ چھوٹے ہوم تو جی بابے ہوران خود لما کیا ہونا کی بنے گا گل سمجھ آئی قرآن اس کجے کا پتا کوئی نہیں ہافے قرآن ہوے خدا دے قرآن نالیاں ڈگے پینے نہیں چکتا تازی میں خدا دا پتا نہیں تازی میں مستقفا کا پتا نہیں ہافے قرآن ہوے داڑی دا آفے ہوئے دا آفے دران ہوگے انگریز دی تعلیم اگریز جتوں نکلے انگریز کے سکول بڑھ گیا چاہ کے اوتے آل کلی میں تالی فکت جی اللہ دے قرآن دین نو سمجھن والا نہیں جے یاد رکھنا یہ خود پین گے جڑی حافظ قرآن دی شان آئی ہے اس حافظ کی آئی ہے جڑا ہرور دینج ہے دے, دے دین تے عمل کر دے گل نہیں سمجھ لگی اے نہیں اللہ دین دا پتہ ہی کوئی بھی پینٹا کسی پھر ہاتھ اج خدا دی قسم کر کے رب دے دین دیمان دا پتہ ہی کوئی الا ماشاءاللہ کو کوئی چنگیا نال بہن والے کوئی علم دین اصل گل یہ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 गल भी कौड़ी चंकी दवाई भी कौड़ी चंकील आहो जे मिठा खादा ना हूं शूगर भी बहुती हो गई हर चौथे बंद इतफाक हस्पता है हर चौथे बंदे को पाकिस्तान में शूगर आया मैं क्या आहोजी एक जिले के अंदर एक शूगर मिल शूगर लाने काफी وہنے توجہ رکھنا در آگا گال کرنے لگا میرے مصطفیٰ دی شریعت دے اندر تصویر حرام ہے تصویر ان لشدی الناس عظاما جوم القیامت اللذین یضاہون بخلق اللہ ساکترین عذاب انہی لوگوں کو ہوگا مصطفیٰ نے فرمایا جو اللہ کی مخلوق کے مشابہ مخلوق بناتے ہیں اس میں مووی ٹی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 جنا وہ بے جان دی فوٹو بنا ہوں ایمان ناس ہے دو چار ہفتے دستار بندی کیتی ہے کی انہ سامنے اتنے فوٹو اتار اتارتے سن پائے ہوں قرآن کی آخے گا میں دسا مصطفیٰ دا فرمان کی آخر ہے روب تال قرآن والان یل ان حضور فرماتے ہیں کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن پر قرآن لانت کرتا ہے تے قرآن مستفا تے تابے داری کھا کے ترولی کھڑے کھڑیا سامنے کیمرے پہ وجدے تے پھر جنت بھی مول لی کھڑے ہوئی ہے تو پیو آ پتر جنت کیا جانا ہے تے پیو دی جنت نہیں نہ ہو پھر قرآن کی نا کسی مولوی دی خدا دی جنت مستفا کی تابے داری لگتی ہے گل نہیں سمجھ لگی آخنا سبحان توجہ فرما قرآن کی دی تعلیم کنی پہ کرنے آسا. دے, دے قرآن, قرآن پڑھاوے پانچ دے دیئے خدا دام پہ خورو پٹ لینے جی کریا کرو قسم خدا جن گی کھلے مارے نا تو مولوی شیر ہوگا بلے بلے بلے, بلے, بلے, بلے <تصفح> <تصفح> چالی ہزار روپیہ تنخواہ ہے جا انگلش بک پڑھاؤ آلہ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی دا نام سنیا نے بولو تو صحیح نا یہ چودویں جلد جی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 جب تک یہ نہ چھوڑی جائیں اور تعلیم و تکمیل عقائد حق کا و علوم ساتھ کا کی طرف بھاگے نہ موڑی جائیں تحریک تو ناصرت کی دیکھ بنی ناممکن ہے کیا لیڈر اس میں سائی ہے ہرگز نہیں صرف انداز و لحاظ ترک کراتے ہیں جو ظاہری تعلق ہیں اور تعلیمات کے گہرے تعلقات نہ چھڑاتے ہیں نہ چھوٹیں گے کیا انہی میں نہیں وہ لوگ جن سے پوچھا جاتا کہ شاہبزادوں کو قرآن نہ پڑھایا کو جواب دیتے کہ ان سے سوبم کے چنے پر ہے کیا آپ ان کے خیالات بدل گئے کیا آپ انہوں نے انگریزی کے سوا اور رزاد سمجھ لیا کہ آپ یہ جواب نہ دیں گے کہ پرانے علوم سیکھ کر کیا کھائیں گے یہ فتوا میرے اللہ حضرت بریلوی بر الوی میں اس واسطے سنایا ہے تر جمعے تو بعد آنا مستفا ایک برائلر ایک بریلوی ہووے جڑا فکر رضا تو ہٹے انگریزاں دبے دار بنے جڑا اجناب ہر کسے نال اتحاد کیتی کھڑا جڑا کہ کسے نو کچھ نہیں آخنا چاہیے بریلوی وہ ہوگا جا میرے امام احمد روا تابے دار ہوا گل سمجھ نہیں آئی یہ بریلوی نفت فتوہ کو چنگل قرآن خدا کی قسم ہے در وی قرآن ساری عزت کا محافظ ہے کہ نہیں ایمان نل بولو قرآن کا محافظ قرآن کا محافظ قرآن جان محافظ، قرآن محافظ، قرآن آداب سے پریشانیاں تو بچا قرآن, قرآن آخر دن دل اللہ کے آداب کو بچاوے قرآن دیا رحمتہ جنہ چر دھرتی قرآن رہے گا چر اللہ دلی بنتے ہی رہن گے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اس لیے اللہ تو محت جس گیا دنیا تو قرآن, اٹھ جاوے گا جدو قرآن اٹھ گیا حضرت نہیں شریک مولا دی کسم قرآن دیا کہڑی کہڑی رحمتہ بیان کریے مگر ویخ اصل ظلم قرآن, نلکی کیتا قرآن بھی کی قرآن کی عزت اثر کی جتاہ अंग्रेजा वालिया बहुतिया जनाब जबलांजर का डब्बा है जिद अंदर चकला लगा खलाई जिद्द अंदर चौबी घंटे फरोशी ने सबक दते पै जाते हैं अठ हजार टीवी दरालीए रखी दर खड़िया अल्लाह कुरान बगैर गिलासो कर دسو کہ نہیں روڑیاں اتوں قرآن چکنے پوڑیا کے اتو ہائے ہائے ہائے جی ادالت جاؤ یہ دل وہ خراب بولتا سوا پچھو تھڑا سر سامنے میل دو تے انگریز دا قانون قرآن پچھو انگریز دا قانون تعظیم کیتی قرآن دی یا توہین تو کیسا بولو تے صحیح نہ قرآن جتنے ہوے سمجھ میرے مصطفیٰ مستفا کیونکہ قرآن میرے آقا دا خدان ہے تو تے کتاب آم سمجھی کھڑا نا قرآن میرے مصطفیٰ دا آن خزاندہ آن خزان سوکھ نڑک دے کو جائےمانے وہی بولے کوے آن خزان مو خزانہ محمد دا خزانامو خزانہ محمد دا گور خزان شاہی ساری خدائی اتھی اتھی شاہی ساری خدائی سارا कुरान की इज्जत असं की हाजी जनखा वेखते अंग्रेजा बहुत जनाब जूला लंगानी और अंग्रेजों घर वेखीए टीवीजर का डब्बा है जिद अंदर चकला लगा खलाई जेदर चौवी घंटे इज्जत फरोशी के सबक दते पै जाते हैं अठ हजार के टीवी तरिएीए रखी खड़िया अल्लाह قران بغیر جلافوں کرمان دسو ای روڑیاں دو تو قرآن چکنے پوڑیاں ہائے ہائے ہائے جی جا ادالت جاؤ یہ دلوا خراب سوا پچھو لکھا کھڑا تو سامنے دو انگریز دا قانون سا. قرآن پچھو ہے اگریز قانون تعظیم کیتی قرآن دی یا توہین کیتی سر بولو تے صحیح نہ دارا. قرآن جتنے ہوے سمجھ میرے مستفا کیونکہ قرآن میرے آکا کا خزن ہے تو تے کتاب آم سمجھی کھڑا نا قرآن میرے مصطفیٰ دا کو رزانو ہم کو رزان سوک نڑکے کو ریا جا یہ مانے وہی بولے کو خزانہ خزان دا ہم کو آن محمد دا آر خزانہ اتھی اتھی شاہی ساری خدائی اتھی اتھی شاہی ساری خدائی سارا زمانہ محمد دا آر خزانہ قرآن محمد دا آن قرآن پی روپئے دا وکتا پی روپئے کا قرآن ودار کا وک رہا ٹی لائٹ جا تو بھی ہزار مول چوکھا ہوے عزت وہی ہو چوکی ہوں کنا چر قرآنگے مسلمان اللہ تو پیار اللہ تے سارے ڈرامے ویخا پیا کہ قرآن کی, کی کھڑے وہ آران نہیں سمجھنا انگلش نمجنا ہوں تے کول قرآن دا جنہ مجمع بیٹھا ایک آ جاتر ترجمہ پوچھا کس نے نہیں آٹینشن کا کی مانا آتا آ, لگی جو پی جی یہ تو آپ یاد اے لگی جو دا آر اچھا پتہ کیوں نہیں سمجھتے اگریز کی اس واسطے انگلش سمجھنے اچھا قرآن پھر کرنا پینا تیرا حکم نہ نہ چلنے لہٰذا انگلش آ جنوں پوچھا انگریزی کیوں پڑھ رہے مسلمان کرنے کے لیے میں کہو مکالا ملو جھوٹ کیوں بولتے یہ تے سرکاری زبان ہے بتری تنخواہ وغیرہ رکھی ہوئی ہے گورنمنٹ دے دے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 अमरीकन सुी लगी खड़ी तुसी जट बंदे साहब बैठे होवोगे अमरीकन सुी है इत कोई ना ओदे वास्ते सप्रे भी आए हैं हूं मैं कसमिया पूछना कोई अमरीका फसल में पाकिस्तानी सुी भी लगी اگر موتا بھی پہ سکتا ہے تو مسلمان کر سنڈی دے جواب سنڈی نہیں کر سکیا دین کتوں کرے گا دین شہر ربانی ربا نہیں انگریز آیا تو شکار کرتا پھر میاں صاحب پنجابی بول دے سب کوئی زبانہ زبونا نہیں سیکھیا آپ نے تے جان دے تے فقیر سارا کچھ آئے, آئے. وہ تو آیا بین چکی پھر تو جان کے میاں صاحب قبرستان بیٹھے سن جان کے آن کے چیڑن بہ پیا میاں صاحب نے فرمایا دور بین جی چکی سی نا میاں صاحب نے فرمایا وہ ترجمان تو کیس ساکھیا جی اے دور بین ہے دور والی شہ جی وہ نیرے کر کے وقا فرما نے بلیا آ ایک دور بین بھی ہے جی کی، کی آخ جی وہ آخری ہے فرمایا دور بین آتی ہے تیری ماں لندن چ مر گئی ہے چیتی اپر جاتی जिथे होटल लाहौर मर गई फून आए छेती अप कहाद जावाना पेल उस फकीर दे को जावा जोड़ा मिट्टी ने बैठा थे लंदन जा वेखता لب لیا بند انگل بڑی بڑے خلاف سنو آدھے آدھے سنو بہلی لا اگریز لسو لا بڑے آ کر بولی پرباد ہوتے اللہ دے فقیر جڑے بڑے نڈر ہوتے ہیں کتوں ڈرتے خدا خداواد اولا شریک مولا بھی کتا میں بج گیا میاں صاحب ترجمان نال سی میاں صاحب نے کلمہ پڑھایا مسلمان ہوا ہائی جہاز سے بہن والے نہیں سن زمین کے بیٹھے نے مگر میرے آگے نامدار دی تابے کیتی کی خیرت دی رکھیے کوئی انداز کرنا شکیتا ہے اس کے سو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 سالما والما وال وال تھوڑا جا چکاؤ پیدا نہ تھوڑی جی رغبت پیدا نہ تھوڑا جا میدان پیدا نہ ورنہ توانو اگ لگے گی ایک سدا جنم دی اگ ساڑے کی ایک سدا دو دوست کوئی نی جی آلہ تو سوا مولا نہالی سرکار دوست بننے کیونکہ اے سارے ولی ادے ہی دوست بنتے نے جا رب دوست بنتا ہے تم, تم سرو مدد نہیں ہونی اچھا سانگریز وا میں اعلان کیتا قانون انہوں دا तालीमानी तालीमी कोई शाय ना कानून वाला ना तालीमानी रखी ना इस्लाम वाली रखी हर शायफर ले तेन कोई बचा नहीं सकता क्योंकि तेन बचाव वाला सिर्फ रब रब आता मैं तो मदद तेन देनी नहीं मैं एक आंधा जी ओ وہ بم برس رہے تو مولا علی پتہ نہیں کہاں گئے بم برس رہے ہیں ہوش پاک کہاں گئے ڈاکا صاحب کہاں گئے ہیں میں نے کہا جی مصروف ہے ڈاکے جی کتنے مصروف ہیں میں کیا دو مارنے سے مصروف ہوں ڈاک جی وہ کی میں, میں کیا جب تتالیاں حملہ کیا سنا بندال کو سانٹے رنگے دو نمبر بنے پائے سن شاہ کرمانی اللہ کے روش سن آپ فرما دے رہے میں فرشد آواز دہ سنیا کہ ہلکا سارا بخ تو لا چارا ہلکا کرو فتکار مارو منسمد شریف کی او دا امدادی بندا ہے جہاں مستفا دین دا مددگار ہوئے جڑا میرے دوست دیے مولا علی او دے جہاں مستفا ہے دوست ہوے ہومدادی بنتا ہے جا آکا قرآن دوست جڑا دین دا, دا, دا, دا دشمن دا رب بھی دشمن ہے تو بھی دشمن ہے علی بھی دشمن ہے دتا بھی دشمن ہے ایمان نال دسیا جی میں سوال کرن لگا پینٹھ والی جنگ ہوئی ہے نا پینسٹھ والی बुढ़िया बा कोश लो एक गवाही बाम मार दे हिंदू बारन और थले हरे चग्या रख लेंद अगों बहत्तर तिहत्तर एक और जंग हुई इकत् वाली के बहत्तर वाली तो उस च बा कि सन सुते पाए सन बा जानते सन ہوں آ گئے جدید بہتے پچھلے سن پورے بابے انہان محفوظ سن اپنیا جانا وطن ہر شا قربان کیتا پاکستان بنا بھی جستفا دام چلے فکیران کی قیرت رب حکم کیا فکیروں میرے دین کے मोहब्बत वाले ने उठो इन जो तरक्की आ गई तो फेर हर पास कूडा हो माशाल फिर रब आख्या हूं फकीरों पर हो जावो फीच के लिति खाने कोई शायद नहीं बचा सकेगी आज तम तेरे को امریکہ دے کھلے وی سارے سر نے سا دے اندر در وجہ کی اصل قرآن خالی الفاظ رٹی پھرنے ہے رب دے قران دل چ نہیں وسایا رب دے قرآن دی عظمت عزمت دل دے اندر نہیں ٹکائی نہمل قرآن, قرآن والا نہ ساری اقل قرآن والی اگریزان نے خود نہ مرادان نے لکھیا ہے اگریزان نے ہزی لاڈ میں کالیا گیا ہے آ کے جڑے سکول کھولے یہاں کا مقصد دے نسل ہندوستان آن والے آن دی گی سوچ ساڈے کافر والی آ جائے گی عمل سڈے کافران والا آ جانا ہے اج ادھر جناب لگ گئے رب دے دران کن پچھوں چٹ دریق مولا دی اللہ دا قرآن ریڈیو میں لگا ساڈا بڑھڑا بابا بھی آدھا یار بٹن بند کری مولوی تے جان نہیں دے چڑتے جدو مولوی ہٹ جائے نا پھر آ جائے ملکہ جہنم جب مریے نا ساڈے چودہ بابے بڈڑے چودہ اٹیک مر گئے نای خالا مر گئی قوم کی تقدیر مر گئی تو بیان آتے رہے بے بے کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے یہ کبھی پر نہیں میں خیال چلے کیوں نہیں پورو نا اتنے تو ہر کڑی سکول والی ملک ہے جان نمی بنی کھڑی ہے وہ اتنے کان ہے ہوں میں ایک مثال دن لگا کڑیاں دی دستار بندی ہوئی ہے کیا کڑیاں خود آئی بولو تے صحیح ماننا یہ قرآن دے مطابق ہویا ہے یا قرآن دے خلاف ہویا ہے مطابق ہوا شہباش اچھی بولو نا آ اے سوچ لیا ای سٹیج آ جان و مول بھی بیٹھے ہو جائے دپٹا لین تے پھر قرآن کے خلاف ہو جائے سکول شو لگا اتے ایک تلا ایک کڑ دلہ ایک تگڑ تلا دگڑ تلے ہے کھڑے پھر فوٹو اترے پھر اخبار کے موٹے سفیا تے سا بیٹی دی کپڑے اتوں تک نے اتے مسلے کی حیرت نہیں جاگی اتے جاگ پہ پر کی کریے سکول سان سب پڑھایا ہے بیٹی کاروبار کا ذریعہ ہے یہ مجھ گائیں ہاں یہ پی سیوں سے بہا پیسے کھا یہ جا تو پیسے کھا یہ جہاز پیسے کھا یہ جناب فوٹو اتار کے مشہور جناب جی مرچا کی مشہوری دے یہ جناب جی ڈانس کر کے واو پیسے پھر کھا مینو قسم بہ دری پھر قرآن کی جنا مرضی کریں میرا مستفا فرماؤں گا جنتوں دیتے ہاں میں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریز ایک ڈھونڈلی قوم نے فلاح کیا روش نگر بھی ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ کلندر اقبال بول رہے وہ غیرتمند سی مینو قسم خدا دی گل کرن لگا تو وجہ سنی میری تقریر سننا سننے دو چیزا چاہی چاہیے نے ایک غیرت ہوے دوسری چرت ہوبال اگریزاں آخیا تینوں ترکی بےجنا اتے میٹنگ کے بعد شام کی تاری سی طرف سفیر بن کے تے نال اپنی بڑھی لے جانی کیونکہ جنے آن گے انہیں بڑھیاں نہ لے آ اقبال فرما نے گل سنوئے میں گنہگار ضرور ہاں پر بے غیرت نہیں دے فڑی فرما نے بے گیر یاری لا چا بیمی حال کی بیٹیا ساری بیٹی اگریز آڈی بیٹی فلوں دے ہار کماؤ دے ملک چ نوکریاں پہ کرتی قرآن تو نہیں آخا قرآن کر نفی کو منگے جران اپنے گھر چک جا وہ فر ن فی بوٹ کن سوٹ کن سکو آتا اج کرٹ کھیل کڑیا یہ چلیر اسلام ج نو اسلام یہ آخدلیاں دا اسلام اے پرانا اسلام ہوے نو بی جنت دا نقشہ بنا ہے پتر نو محمد بن قاسم دا نقشہ بنا پر سلاحدی نجوبی جیسا دینا بیٹی ام الخیر خیر پاک دی اما جیسی بنا سڑک دا سمجھتا تاجدار فرما شالا غیرت بیدار فرما ہے شاہ بول بولنے سنا دیں ویر وارشاہ دے دے میر سدی گڑ مردوں تو گیا ویر Where do you film banane chahiye ya haram haram haram رحمت اللہ محمد آپ پر باد کا ایمان والو اپنوں کے سوا غیروں کو اپنا راجدار مت بناؤ تمہاری تباہی میں وہ کسر نہیں چھوڑیں گے یہ اللہ کا قرآن ہے اللہ اندر تباہی کر گے تاریخ سکول اندر ترقی دیں گے دیتی نی کڑی ترقی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری کو شیر ربانی کیوں کہا گیا لو یہ سوال ہے شیر ربانی کیوں کہا گیا ہے اللہ شیر نے اللہ کا شیر وہ ہوں جڑا کسے بادشاہ دنیا دار تو گبرا نہ تین کی گل لو آئی مرد اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو پائی وہ شیر کیوں نہ ہوئے خدا آداب موجودہ دور میں سکول ٹیچر منماد پیچھے ہوتی ہے یا نہیں تین چیزوں سے اتفاق رکھنے والا یہودی تعلیم قانون تعظیم سے وہ اس فرض ہے تم نماز کی پوچھتے ہو ایک اعلان سن لو میں ایک تقریر کی تھی شادی سی منڈی فیضرباد پاس شادی کے انتہے وہ نہ کنجر بلاون دی بجائے وہ سن مینوں بلایا تقریر کرائی ہے شادی کے مسائل وچ بیان کیتے ہیں میں خاص خاص اج کل سانو یہاں مسل کا پتا تو نہیں پھر خدا نے قرآن جان میں تھوڑے جی اس واسطے پھر شادی کر کے بیلی دے پہ تلاک مینو پھر مسلے پوچھنے ٹھنڈ جان گے جی وہ جی چشتی صاحب تو فلانے صاحب یہ دسو جی میں اپنی بوٹی گل پہ کرتا ہاں تو گل کردا کردا جی میرا تو بلڈ پریشر تیز ہو گیا تو میں اپنی بوٹیوں آکھے طلاق طلاق طلاق تلاک تلاک ہوں کوئی حل آیا میں کالا مال ہوا میں حل کتوں لگا پل مسل شریعت بیان ہوئے شادی کے مسائل مو خوش مو خوش لو تو گھر سناؤ بھی شرم آیا پیدا ہوگی سمجھ آئے تو گردہ ایک چھوڑا پہ پائیا اتے دو جاپ کبر دے باؤ جڑا بچ آیاتی مردان میں علماء میںکرام نے اپیل کیا کہ سکولوں میں پرانا حساب جاری کیا جائے حالانکہ اس میں کفریات بھی لگتا ہے انہیں تو یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ سکولوں سے کفریات نکالے جائیں نکال جائے پوچھنا ہے سبحان اللہ یہ بخت والوں کا کی پوچھنا یہ انگریزی گاواں نے انگریزی گاواں ہاں جی انگریزی بکرے نے جدھر کن مروڑے انگریزے ادھر ہی تر پہ انہوں نے کی پوچھنا یہ میں بڑا پڑھیا ویخ خدا دی جس میں تینوں کہ نا بھائی انہوں کا حال پوچھنا اللہ میں اقبال تو پوچھ جہاں جی چڑھ کے بولے ہیں وہ آدھا یہی فوسحرم ہے جو چڑھا کر بیچ کھاتا ہے یہی فوف حرم ہے جو چڑا کر بیچ کھاتا ہے گرمو بندرو دلکو ویسو چادرو باہر وہ آدھا ابو ذر غفاری دی گجڑی ہے ویچ گئی وہ اس کرنی دی گدڑیے ویچ بی خاتو نے جنت کی چادر ویچ کے کھاون آلا ایو کھا بئی نہیں جا نبی سرکار دے دین دا سودا پیک کر چگل خور کا نتیجہ کیا ہے تو تی چلخور روا رہو اتے ہر شائی خور ہو گئی حضرت صاحب کیبل وغیرہ کے پیسے نیک کام پر لگ سکتے صاحب بابا جی اتر کہڑی نیک کمائی دا پوچھنا ہے اتر سود دی کمائی جو دی کمائی رنا دے دفتر جان دی کمائی جناب ہاں جی باجی دے ایئر ہوسٹس بنن دی کمائی سکول پکنک ڈانس منا دی کمائی ایک دی تی ہیر ہی دوسرے دا پتر رو بن سک بختارا پورا ڈراما پیش ہوں پیو خوش بہت میری دھی ہی بہو جہاں کی کمائی مڑ مفی لگے مڑ نماز کیوں نہ قبول ہو میڑ حاج کیوں نہ کرو مجھے چشتی صاحب آ کہ تصا دعا منگو قبول نہیں ہو میں آخیا کبلا گھران تے گھر کا سارا حرام ہلال جو کھاونا ہے مر اندر بھی یا <سؤال> خدا کرے تے نکلا پھر جنگل جا تے دوارے ہو گلے ورنہ خدا بھی قسم کر کے آنا کتوں رز کے لے لیا ایک بزرگ فرمے نے کہ اگر نو رس کے حلال میں لف آٹے بھی لب جی نا تو میں چونڈی بھر بھر کے